اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اكرمنا ولا تهنا علينا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اردنا عنك وارض عنا اللهم اصلح لنا شعننا كله لا اله الا انت اما بعد وبالإسناد المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه قال باب لا يفترش ذراعه في السجود وقال أبو حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفتريش ولا قابضهما حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة یہ باپ اس بیان میں کہ سجدے کے اندر اپنی دونوں کلائیوں کو زمین پر بچھا نہ دے بلکہ زمین سے ان کو اونچی رکھے ابو حمید کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا ایسی حالت میں کہ دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ان کو پھیلایا بھی نہیں تھا اور انگلیوں کو ملایا بھی نہیں تھا بلکہ انگلیوں کو بھی اپنے حال پر رکھا تھا انس نے مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اعتدال اختیار کرو اور میانہ روی کے ساتھ سجدہ کرو درمیانہ اخت... طور پر سجدہ کرو اور اپنے باہوں کو زمین پر اس طرح نہ بچھا دو جیسے کتا اپنے پاؤں بچھا کر کے پچھلے دونوں پاؤں بچھا کر زمین پر بیٹھا کرتا ہے سجدے کے ابواب چل رہے ہیں سجدے کے فضائل پیچھے بیان کیے تھے اسی سلسلے میں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ سجدہ کرنے کا طریقہ اور ترتیب بتا رہے ہیں کہ سجدے کے اندر بعض لوگ اپنی دونوں کلائیوں کو یوں زمین پر بچھا دیتے ہیں ایسے بچھا دیتے ہیں تو یہ بچھانا جو ہے یہ منع ہے مکرو ہے ہے کراہیت ہے اس طرح کرنا بلکہ ہاتھ صرف ہتھیلیاں زمین پر ہونی چاہیے اور یہ ہاتھ جو ہیں وہ اٹھے ہوئے ہونے چاہیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ان کو اٹھاتے تھے اور اتنا پھیلاتے تھے کہ ایک روایت میں آیا کہ بکری کا چھوٹا بچہ بیچ میں سے گزرنا چاہے گزر جاتا اتنی زیادہ جگہ ہوتی تھی اتنا کھل کر سجدہ کرتے تھے اور یہ سمجھے کہ سجدہ کرنے کی ترتیب ہوئی البتہ اگر کوئی بہت بوڑھا آدمی ہے یا کسی نے بہت لمبا سجدہ کیا اور سجدے میں وہ تھک گیا اور ذرا کوہنیوں کو اپنے ران کے اوپر سہارا دے لے ٹیک لے لے تھوڑی دیر کے لیے پھر اٹھا لے تو اس کی گنجائش ہے امام ابو داؤد رحمتہ اللہ علیہ نے سنا نے ابھی دعود میں اس کا باب باندھا اور ممانعت کی حدیث اس میں رکھی اس کے بعد کہا باب اور فی سطی کہ جس روایت میں اس کی اجازت آئی ہے اس کا بیان اور اس میں پھر دوسری روایت پیش کی تو اس میں جمع اسی طرح کیا گیا کہ بڑھاپے میں ضعیف العمری میں اگر کوئی ایسا کر لے تو اس کی گنجائش ہے ورنہ جوان آدمی ہے صحت مند ہے تو بھی اپنے باہوں کو اوپر رکھنا چاہیے نہ زمین کو ٹچ کرے نہ اپنی رانوں کو ٹچ کرے یہ مصنون طریقہ ہے اور اس کی خلاف ورزی مقروب تنظیحی ہے اگر کسی نے ایسا کیا تو نماز اس کی ہو جائے گی اس میں کوئی شک نہیں کوئی فرض نہیں چھوڑا اس نے لیکن مصنون طریقہ یہاں بتایا جا رہا ہے بہتر یہ ہے کہ زمین پر نہ رکھے اٹھا کر کے رکھے اسی طرح آگے باب بیان کر رہے ہیں باب و منیستوا قاعدہ من من حضرت جو آدمی اپنی نماز میں طاق عدد رکت پڑھ کر بیٹھے پھر کھڑا ہو یعنی ایک رکت کے بعد اور تین رکت کے بعد چار رکت میں تین رکت کے بعد بھی ذرا سا بیٹھے پھر کھڑا ہو یہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے غیر مقلد سلفی جہاں نماز پڑھتے ہیں تو ایک رکت کے بعد بھی ذرا سا بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں اور تیسری رکت بھی ذرا سا بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ اس کو یہاں بیان کر رہے ہیں اس کے لیے حدیث پیش کر رہے ہیں حد ثنا محمد قالا اخبر حسیم قالا اخبر اخبر صلی اللہ علیہ وسلم فیدہ کابن فی الحویرث نے بیان کیا کہ انہوں نے دیکھا اب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے جب نماز کی طاق ادر والی رکت میں تھے تو نہ اٹھے یہاں تک کہ ذرا بیٹھے سیدھا اور پھر اٹھے یہ تو حدیث ہو گئی اب مسئلہ اس بارے میں کیا ہے نمبر ایک حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو اسی کے قائل ہیں کہ پہلی رکعت کے بعد ذرا سا بیٹھے اور اس کے بعد کھڑا ہو تیسری رکت کے بعد ذرا سا بیٹھے پھر کھڑا ہو حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ اس میں اکیلے ہیں دوسری طرف امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد امام اوزائی سفیان سوری رحمت اللہ علیہ مجمعین یہ پوری جماعت کہتی ہے کہ بیٹھے نہیں بلکہ سیدھا کھڑا ہو اس لیے کہ ان حضرات کی دلیل ترمزی شریف کی روایت ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاة علی صدور قدم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے پاؤں کی انگلیوں پر کھڑے ہوتے تھے یعنی yani پاؤں کی انگلیاں سجدے میں جیسی ہیں ویسی ہی رکھتے تھے اور اسی حال میں سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے اگر بیٹھنے جائیں تو پاؤں کی انگلیاں پاؤں پھیرنا پڑے گا جیسے ہم پھیرتے ہیں یا تور کرنا پڑے گا لیکن حضور ایسی کوئی کیفیت نہیں کرتے تھے سجدے میں پاؤں جیسے ہوتے تھے اسی حیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے تو اس لیے یہ حضرات ام ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ یہ پہلی رقت تیسری رقط کے بعد بیٹھک نہیں ہے اب یہ یہاں جو انہوں نے نقل کیا مالک ابنوید تو مالک ابن الحبریس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے چند دن ٹھہرے تھے بیس دن تیس دن اور پھر چلے گئے تھے تو ان دنوں میں انہوں نے حضور کو جس طرح نماز پڑھتے دیکھا اس طرح بیان کیا اور وہ جو دوسری روایت ہے ابو حریرا کی ہے وہ ابو حریرا رضی اللہ عنہ تقریباً تین چار سال حضور کی صحبت میں رہے انہوں نے ہمیشہ حضور کو اس طرح سیدھا کھڑے ہوتے دیکھا اس لیے فوکا کہتے ہیں کہ وہ روایت راجے ہے خاص طور پر وہ روایت دوسرے صحابہ سے بھی منقول ہے مثلاً ابو حمید سعیدی سے بھی آئی ہے ابن عمر سے بھی آئی ہے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو دوسرے طرق سے نقل کیا ہے تو اس لیے وہ روایت زیادہ راجیہ ہے بنسبت اس روایت کی بالخصوص اس حدیث میں جو آیا ہے بیٹھنا اس کو فکا لکھتے ہیں کہ یہ بڑھاپے کی حالت پر محمول ہے کہ اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک تھوڑا بھاری ہو گیا تھا کبھی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوتی تھی بیمار ہوتے تھے کمزوری ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا بیٹھتے تھے اور اس کے بعد کھڑے ہوتے تھے تو یہ بڑھاپے کی حالت پر اور پر محمول ہے عام معمول شریف یہ نہیں تھا تو امام شافی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ سمجھ لیا کہ عام معمول شریف تھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیشہ اس طرح پڑھنا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ عام معمول اس طرح بیٹھک نہیں تھا کبھی کبھار عذر کی وجہ سے حضور بیٹھے تھے بڑھاپے اور ذوق کی وجہ سے ورنہ عام طور پر اس طرح بیٹھنے کا معمول نہیں خلاصہ یہ کہ نماز میں پہلی رقت کے دوسرے سجدے کے بعد جب دوسری رقت کے لیے کھڑا ہو تو سیدھا کھڑا ہو بیچ میں نہ بیٹھے رکت کے, کے, بیٹ کے لیے تو زمین پر کیسے سہارا لے یعنی زمین پر سہارا لے کر اٹھے یا ویسے ہی سیدھا کھڑا ہو یہ باپ یہاں بیان کر رہے ہیں اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صرف اس مسئلے میں بھی اکیلے ہیں اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھڑا ہوتے وقت زمین پر سہارا لے کر کے کھڑا ہو یا تو دونوں ہاتھ کا سہارا زمین پر لے لے پھر کھڑا ہو یا ایسے کہا کہل خمیر جیسے کوئی آدمی آٹا گونڈتا ہو تو جیسے ہمارے یہاں ہندو پاک میں دیکھا ہوگا وہ بڑے بڑے نان کٹائی بنانے کی جو ہوتی ہے بیکری تو اس میں وہ ہاتھوں سے یوں کر کے آٹا گونڈتے جاتے ہیں مٹھی بناتے ہیں اور اس کو آٹے کو زیادہ مقدار میں گونتے ہیں اور بعض لگے تو آٹے کے اوپر چلتے ہیں اس کے اوپر کودتے ہیں ادھر ادھر بہت زیادہ آٹا ہو تو یہی کرنا پڑتا ہے مشین مشین تو ہوتا نہیں تو جیسے آٹا گونڈنے والا مٹھی بناتا ہے اور پھر جو ہے آٹا گونڈتا ہے تو اسی طرح سمجھئے کہ جب اٹھے اور دوسری رکت کی طرف کھڑا ہو تو یوں کر کے ذرا ہاتھ کا زمین پر سہارا پکڑ کے پھر اٹھے کھڑا ہو یہ حضرت امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کی رائے ہے لیکن یہاں بھی باقی تین اینماں فرماتے ہیں کہ زمین پر سہارا نہ لے بلکہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑا ہو مصنون طریقہ یہی ہے کہ جب سجدے سے اٹھے تو ہاتھ اپنے گھٹنوں پر ہو اور ہاں اگر کوئی بوڑھا ہے بیمار ہے اور بغیر سہارے کے نہیں اٹھ سکتا ہے تو پھر وہ زمین پر یوں سہارا لے کر کے اٹھے تو اس کی گنجائش ہے جواز میں کلام نہیں یہاں بحث ہو رہی افضلیت کی تو افضل طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب صحت مند ہو تندرست ہو جوان ہو تو اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر کے کھڑا ہو اور زمین کی تیک نہ لگائے زمین کا سہارا نہ لے کبھی بخار ہے بیمار ہے کمزوری ہے بڑھاپا ہے اور سہارا پکڑ لے تو ٹھیک ہے ورنہ عام حالات میں جو ہے اس طرح سے زمین پر ہاتھ نہیں رکھنے چاہیے بلکہ گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑا ہونا چاہیے یہ ابام بخاری رحمتہ ایک رقت سے کھڑے ہونے کا طریقہ بتا رہے ہیں سجدہ کر کیسے کھڑے ہوں گے حضرت مالک ابنس کہتے ہیں وہ آئے فصلّا بنا فی مسجدنا فقال بکم وما میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں نماز پڑھانے کا ارادہ نہیں ہوتا لاکن ننی اریدم کئی فراعط و رسول اللہ صلی الله عليه وسلم يصلّی. میں تم کو دکھانا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی الله علیہ وسلم کو میں نے کس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایوب کہتے ہیں قل کی فکان صلاتو ان کی نماز کیسی تھی یہ ہمارے ای شیخ کی طرح پڑھتے تھے ایوب کہتے ہیں وکان يتم شیخ عمر بن سلمہ اپنی تکبیر پوری پوری, پوری کمپلیٹ کہتے تھے تکبیریں کھا نہیں جاتے تھے ادھوری نہیں پڑھتے تھے اور آہستہ نہیں بولتے تھے بلند آواز سے پوری تکبیر کہتے تھے اور وہی رفاں اور جب دوسرے سجدے سے دوسری سجدے سے سر اٹھاتے تو جلس و اعتمد على الارض ثم قام ذرا بیٹھتے زمین پر اعتماد سہارا پکڑتے اور اس کے بعد کھڑے ہوتے امام شافی رمط اللہ علیہ کی دلیل ہے لیکن سب ایمہ کہتے ہیں یہ بڑھاپے پر بیماری پر کمزوری پر محمول ہے عام حالات میں یہ معمول شریف نہیں تھا آگے بابن یکبر و ہوا ینہض من السجدتین و کان ابن الزبیر یکبر فی نہضتی امام بخاری کہتے ہیں کہ جب دونوں سجنے سے اٹھ رہا ہو تو اٹھتا ہوا کہے اس میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبیر جو کہنی ہے وہ دو رکعت کے بعد کھڑا ہو تو کھڑا ہوتے ہوئے یعنی تشدد پڑھ لیا تہیا ارشد اللہ علیہ اللہ رسول ہُو تو امام مالک فرماتے ہیں کہ ورسولہ کے بعد تقبیر کھڑا ہوتے ہوئے تکبیر نہ کہے بلکہ سیدھا کھڑا ہو جائے اور جب سیدھا کھڑا ہو گیا اس کے بعد اللہ اکبر اور پھر اپنا ہاتھ باندھ کر نماز شروع کرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں ہر دو رکعت مستقل نماز تو جس طرح پہلی دو رقط وہ تقبیر سے شروع کیا تھا کھڑے ہو کر تو امام مالک کہتے ہیں تیسری چوتھی رکعت دو رکت مستقل ہیں اس لیے کھڑے ہو کر اس کے لیے کھڑے ہو کر تقبیر کہیں گے یہ امام مالک کی رائے لیکن باقی اما امام ابو حنیفہ امام شاخی امام احمد رحمتہ اللہ علیہ علیہم فرماتے ہیں کہ نہیں جس روز سے انتقال کر رہا ہے وہاں سے اٹھتا ہوا کھڑا ہوتا ہوا تقبیر کہتا جائے اور پھر جہاں پہنچ رہا ہے وہاں جا کر تقبیر پوری کرے تو گویا تحیات سے اللہ اکبر یوں تقبیر کہنے کا صحیح طریقہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقبیر کھینچنا صحیح نہیں ہے تقبیر کھینچنا غلط ہے فلاح دار دارالعلوم ترکیسر کے قاری ہیں قاری صدیق صاحب ان کا ایک رسالہ پرسوں ہاتھ پڑا اس میں قاری صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ بھائی تکبیر میں اللہ کے الام کو کھینچنا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے لیے دلائل دیے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ازان کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر تھوڑا کھینچتے تھے تو حضور نے وہاں یہی لفظ کہا بلال کو اذان سکھاؤ کیونکہ ان کی آواز اونچی ہے اور وہ زیادہ کھینچتے ہیں تو حضرت بلال ذرا کھینچتے تھے اس لیے حضور نے ان کو کہنے کو اور اللہ اکبر میں اگر دیکھا جائے تو کھینچنے کی جگہ صرف اللہ کا لام ہی ہے کیونکہ حمزہ کو کھینچ نہیں سکتے اگر حمزہ کو کھینچنے جائیں تو کیا ہو جائے گا اللہ اکبر اور اگر اکبر میں الف کو کھینچنے جائیں آکبر اکبر تو بھی غلط ہو جائے گا اور با کو کھینچنے جائیں اللہ اکبار تو بھی غلط ہو جائے گا تو پوری تقبیر میں صرف ایک جگہ کھینچ سکتے ہیں وہ اللہ کا لام ہے اللہ اکبر تو اس کو کھینچنے میں حرج نہیں ہے اس کی گنجائش ہے اور انہوں نے دلیل میں پیش کیا کہ حضرت ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن بیان کی تو اس میں کہا اب صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے الفاظ کو ذرا کھینچ کھینچ کے ادا فرماتے تھے کہ یمن مدن کا لفظ وہاں پر آ رہا ہے الحمد للہ الرحمان ارحیم تو حضور ذرا تھوڑا کھینچ کے اونچ نیچ ترجیح آواز میں ہوتی تھی تو اس سے معلوم ہوا کہ حروف کو ذرا سا سٹریٹ کریں تو اس کی گنجائش ہے اس میں حرج نہیں اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے بعض مشائق اس پر بہت سختی کرتے تھے اور ذرا تقبیر میں اللہ کا لام کھینچ دیا تو برس پڑتے تھے تو یہ سمجھئے کہ اس کے متعلق انہوں نے یہ رسالہ لکھا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں فقہی طور پر اللہ کے نام کو کھینچنے کی گنجائش ہے کیونکہ یہاں بھی حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے کہا تقبیرات انتقال کے بارے میں حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمتہ علیتاوا محمودیہ کے اندر لکھا اصول یہ ہے کہ جس سے جا رہا ہے وہاں سے شروع کرے اور جہاں پہنچ رہا ہے وہاں پر ختم کرے تو رو کے اللہ اکبر تو کھڑے کھڑے شروع کریں گے اور جھک کر کے پوری کریں گے یہ نہیں کہ اللہ اکبر اور پھر کھڑے ہو اور پھر رکو کے اندر جائیں تو اس طرح نہیں بلکہ تکبیر کہتے ہوئے رکو میں جانا اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمدہ تو اسی طرح سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کھڑے ہوں وہاں سے شروع کریں اور سر زمین پہ رکھیں وہاں اس کو فنش کریں تو یہ طریقہ ہے تکبیر کہنے کا اس کو یہاں پر بیان کیا کہ یو کبر ہدو من سجد تو دو سجدے کے بعد بھی جب اٹھنا ہے تو وہاں سے شروع کرنا ہے اللہ هو اكبر اور کھڑا ہو کر کے اس کو فنش کرنا ہے تو اس میں اگر تھوڑا سا مد ہو تو اس میں حرج نہیں ہے اس کی گنجائش ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں کہہ رہے ہیں وكان ابن زبید يكبر في نهضته عبد الله ابن زبیر اٹھتے ہوئے اپنے اٹھنے کے دوران تکبیر کہا کرتے تھے اس کے لیے حدیث پیش کر رہے ہیں حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى بنا ابو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال ها قد وسلم حضر ابو سعيد الخدري رضي اللہ عنه نے ہمیں نماز پڑھائی تو انہوں نے آواز کے ساتھ تکبیر کہی جب سجدے سے سر اٹھایا اور اسی طرح جب سجدہ کیا اور اسی طرح جب سجدے تھے اٹھے اور اسی طرح جب دو رکعت سے سیدھے کھڑے ہوئے تو انہوں نے بلند آواز سے تکبیر کہی تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اسی طرح دوسری روایت میں نقل کرتے ہیں صليت انا و عمران بن حسين صلاه خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه میں اور امناد بن حسین حضر علی کررم اللہ وجہو کے پیشے نماز پڑھنے کے لئے گئے فکان اذا سجد کبرا و رفع کبرا و اذا, کبر و اذا من الرکعتین کبرا فلما سلما اخذ عمران بیدی فقال لقد صلا بنا هذا صلاة محمد صلی اللہ علیہ وسلم او قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ جب سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہہ کر جاتے سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہہ کر سر اٹھاتے اسی طرح جب دو رکعت سے اٹھتے تو تکبیر کہہ کر کے اٹھتے تھے جب سلام پھیرا تو عمران ابن حسین نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ انہوں نے ہمیں وہی نماز پڑھائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھایا کرتے تھے یا یہ کہا کہ حضرت علی نے تو ہمیں حضور کی نماز یاد دلا دی کہ حضور ایسی ہی نماز پڑھتے تھے اور تقبیر جو ہے زور سے کہتے تھے اور سمجھ جی انتقال کرتے ہوئے تکبیر کہنا معمول شریف تھا امام صاحب تو یہی کرتے ہیں ہم لوگ جب منفرد اپنی نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے منفرد کے لیے یہ جو تکبیرات انتقال ہیں یہ مسنون ہیں فرض صرف کون سی تکبیر تکبیر تحریمہ اس کے علاوہ باقی جو تکبیرات ہیں یہ سنت ہیں تو کہیں گے ثواب ملے گا اگر کوئی نہیں کہہ پایا ایسی ہی رکوع چلا گیا ایسی ہی سجدے میں چلا گیا نماز اس کی ہو جائے گی کیونکہ فرض صرف پہلی تکبیر ہے باقی تکبیرات فرض نہیں ہیں سنت ہیں لیکن سنت چھوڑیں گے تو نماز کا ثواب گھٹ جائے گا اس لیے اگر پورا پورا ثواب چاہیے تو سنت طریقے پر پوری تکبیر کہتے ہوئے نماز پڑھنا چاہیے یہ طریقہ ہے یہاں تک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سجنے کے ابواب پورے کیے اب آگے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشہود کی ابواب بیان کر رہے ہیں تشہود کے بعد تشور میں بیٹھک کیا ابواب بیان کر رہے ہیں پھر بیٹھنے کے بعد اتہیات پڑھنے کا باب بیان کریں گے اس کے بعد دعا کا باب بیان کریں گے کہ نماز میں تشعور کے بعد دعا کیا پڑھنی ہے امام بخاری نے درو شریف بیان نہیں کیا ہے یہاں چھوڑ گئی ہیں درو شریف خیر اس کی وجہ پھر سمجھائیں گے آگے پھر امام بخاری نے سلام کا مسئلہ بیان کیا کہ سلام کیسے پھیریں گے تو یہ تقویزیں تحریمہ سے نماز شروع ہوئی تھی اور تقریباً اٹھارہ بیس صفح میں پوری نماز کی کیفیت اور صفت السلاد پوری ہوئی اس کے بعد ابواب الجمع شروع ہوں گے کیونکہ نماز جب پوری ہو گئی تو امام بخاری اس کے بعد خاص خاص نمازیں بیان کریں گے ابواب الجمع بیان کریں گے استسقہ بیان کریں گے سلاۃ الخوف بیان کریں گے تو یہ مسائل آگے آ رہے ہیں بہرحال ابھی ہم سفح ایک کے اوپر پہنچے ہیں ویسے بخاری کے کل سفے ایک ہزار ایک سو اٹھارہ ہیں سمجھو ابھی ایک ہزار اور چار سفے باقی ہیں صرف ایک سو چودہ ہوئے ہیں خیر تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابھی تو سجدے سے فارغ ہوئے ہیں آگے پھر تشہود کے اندر بیٹھنا کیسے ہے اس کو بیان کر رہے ہیں آگے جانے سے پہلے اتنا بتا دیں نیکسٹ ویک ہم یہاں درس میں نہیں ہوں گے اس لیے کہ ذرا سفر میں جا رہے ہیں وہی اپنا جو گیا کا سفر ہے مولانا مفتی رمضان صاحب کے وہاں ان کا جلسہ ہے اس میں چھ بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ پہلی مرتبہ ہم کے یہاں چھ بچے حافظ ہو رہے ہیں پچھلے سال ایک دو ہوئے تھے اب کہ ماشاء اللہ بچوں نے پورا کر لیا ہے درجِ علمیت بھی آگے بڑھ رہا ہے عالمہ کلاس بھی شروع کرنے والے ہیں تو اس کی افتتاح بھی کڑا نہیں ہے تو اس لیے اس میں شرکت کرنے کے لیے جانا ہے تو ہم جائیں گے ایک ہفتے کا سفر رہے گا تو نیکسٹ ویک درس نہیں ہوگا اس کے بعد والے بھی انشاءاللہ العزیز ہمت کر کے آ جائیں گے ہم ان ویسے جیسے ہر وقت آپ حضرات سے اپیل بھی کرتے ہیں بہت سے دوست احباب کچھ سمجھئے کہ سطکہ خیرات بھیجتے بھی ہیں اور میں وہاں جا کر کے پورا پورا ان کے ہاتھ میں پہنچا بھی دیتا ہوں اگر کسی کو وہاں غریب بچوں کے لیے کچھ بھیجنا ہو تو دے سکتے ہیں اور ان شاء اللہ پورا, پورا کے ہاتھ میں وہاں پہنچا دیں گے تو اس لیے اس کو بھی یاد رکھتے ہیں بدھ تک یہاں ہے بدھ کو ہم چلے جائیں گے یعنی بدھ کو ہم یہاں نہیں رہیں گے وہ جو آپ کا قرآن شریف کا کمپٹیشن ہے اس میں ہم نہیں حاضر ہو سکیں گے اس سے پہلے ہمارا سفر ہوگا خیر بہرحال آگے چلیے باب سنت الجل تشاود تشہد کے اندر بیٹھنے کا مصنون طریقہ کیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ افتراش افتراش کے معنی بائیں پاؤں کو بچھا دینا اور اس پر اپنی سرین رکھ دینا اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دینا اور اس کی انگلیاں قبلہ کی طرف ذرا سی پریس کر کے دبا دینا یہ مصنون طریقہ ہے بچپن میں ہم مدرسے میں جاتے تھے تو استاد نے پڑھایا تھا کہ بھائی نماز میں یوں بیٹھنا ہے جیسے یہ ہم نے بایاں پاؤں ہے اس کو پھیلا دیا اسپریڈ کر دیا اس پر بیٹھ گئی اور یہ دائیں پاؤں ہے اس کو سیدھا کھڑا کیا اور اس کو اس کی سمجھئے کہ اس کا رخ جو ہے قبلہ کی طرف ہو گیا یہ مصنون طریقہ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نماز میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ تور ہے تور یعنی جیسے عورتیں بیٹھتی ہیں یعنی اپنی سورین کو ایک طرف نکال دے اور دونوں پاؤں کو دائیں طرف کر دے یہ جیسے میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں تو سورین ادھر ہو اور دونوں پاؤں دائیں طرف کو نکلے ہوئے ہوں یہ امام مالک کی رائے ہے کہ یہ بیٹھنا ہے طریقے دونوں والے دبے حدیث میں ترجیح جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی امام مالک نے اس کو ترجیح دی امام شافی امام احمد کا مسلک ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز کا اگر آخری تشود ہے تو اس میں تو تور کرنا ہے اور اگر بیچ والا تشود ہے تو اس میں افتراش کرنا ہے یعنی اگر دو رکت والی نماز ہے تو ایک ہی تشود اس میں ہوتا ہے تو اس کادے کے اندر سمجھیے کہ تورک کرنا ہوگا جیسے امام مالک کہ لیکن چار رکت والی نماز ہے تو اس میں دو کادے ہوتے ہیں دو رکت کے بعد تشعود کادا ہے اور چار رکت کے بعد تو دو رکت کے بعد والا جو کادا ہے اس میں افتراش اور اخیری جو کادا ہے اس میں تورک یہ امام شافی کی رائے ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمجھ یہ سمجھیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہتے ہیں ویسا یعنی نماز میں اصل تو افتراش ہے لہذا اگر دو رکعت والی نماز ہوئی تو اس میں افتراش ہوگا لیکن اگر چار رکعت نماز والی نماز ہوئی تو اس میں دوسرے کے اندر تورک ہوگا پہلے کے اندر افتراش ہوگا جیسے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ حضرات امہ حضرات کے مذاہب ہوئے امام بخاری رحمتہ اللہ کس کے قائل ہیں کچھ سمجھ نہیں پڑتی اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے بھی بیان نہیں کیا ہے بظاہر یہاں انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ والی روایت جو پیش کی ہے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے امام بخاری امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں اور کہتے ہیں کہ افتراش کرنا یہ راجہ ہے اور افضل ہے بہتر یہ کہ دونوں ایک پاؤں کے اوپر بیٹھے اور دوسرا پاؤں کھڑا کرے اور اس کی انگلیاں قبل کی طرف رکھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کے قائل ہیں اس لیے کہ اسی حدیث کو یہاں پر نقل کیا ہے اس لیے ہم اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں فرماتے ہیں بابو سنت الجلوس بشعد بلاد وکانت امود درداجلس السلط فی, فی سلاد یہاں جلست رجول وکانت فقی حدن اس کو بھی سمجھاتے ہیں پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں انه كا... حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم بن الله بن عبد الله يخبره انه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة جل صفه ادي أحيح... كيا هي ها يتربع في الصلاه اذا جلس ففعلته وانا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنه الصلاه ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت انك تفعل ذلك فقارانی رجل عبداللہ ابن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے والد عبداللہ ابن عمر کو دیکھتے تھے کہ نماز میں چار زانو بیٹھتے ہیں چوکڑی مار کر کے بیٹھتے ہیں تو انہوں نے کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عبداللہ ابن عمر کہ میں تو چھوٹا تھا تو میں بھی ایک دن یوں چوکڑی مار کے تشہود میں بیٹھا تو انہوں نے کہا انہوں نے منع کیا کہ بھئی نماز میں اس طرح چار زانو مت بیٹھا کرو تو انہوں نے بچے نے کہا کہ آپ کرتے ہیں نا ایسا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سنت طریقہ یہ ہے نماز کا کہ ڈایا پاؤں کھڑا کر دو اور بایاں پاؤں موڑ دو اور اس پر بیٹھو لیکن میں اس طرح اس لیے نہیں بیٹھ سکتا کہ میرے دونوں پیر مجھے برداشت نہیں کرتے ہیں میرے گھٹنوں میں بہت تکلیف ہے میرا بدن بھاری ہو گیا ہے اور اب میرے پیر میرے پیر وزن کو لے نہیں رہے ہیں اس لیے مجھے تشعود میں یوں بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں مجھے ذرا راحت رہتی ہے معلوم ہوا اگر کسی کو تکلیف ہو اور نماز میں اس طرح تشود میں بیٹھے تو اس کی گنجائش ہے پے کے اندر بجائے کرسی پر بیٹھنے کے اگر نیچے یوں چوکڑی مار کے بیٹھ سکتا ہو تو یہ بہتر ہے کہ اس طرح سے زمین پر اس کو سجدہ کرنے کا موقع ملے گا وہ سجدہ زمین پر کرے اور رکو اور قیام اشارے سے کر لے زمین پر سجدہ کرے اور چوکڑی مار کر زمین پر بیٹھ جائے یہ اس کے لئے بہتر ہے اگر کبھی عذر ہو اس کی وجہ سے ایسا کرنا پڑے جیسے عبداللہ ابن عمر کرتے تھے تو یہاں صرف اتنا بتانا ہے کہ عبداللہ نے عمر نے کہا سنت اسللاد صحابی جب کہ ان سنت اسلط تو اس معنی کیا ہوتے ہیں صحابی کے لیے سنت کیا ہے حضور کا فیل تو صحابی جب کہے سنت یہ ہے اس کا مطلب حضور یہ کرتے تھے تو حضور یہ کرتے تھے کہ دائیں پاؤں کھڑا اور بائیں پاؤں پھیلا کر اس پر رکھ دیتے تھے اسی طرح دوسری حدیث نقل کر رہی ہیں ان محمد ابن عبد ابن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد الساعدي انا كنت احفظكم لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته اذا كبر جعل يديه حذو من كفيه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم ضهره. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه وإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته سمع الليث بن يسيد بن عبي حبيب ويسيد من محمد بن حلو وحل بن بن, بن بن عطا قال ابو صالح الليث كل فقار مكانه حضرت ابو احمد سعیدی کہتے ہیں میں تم میں حضور کی نماز کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہوں میں نے دیکھا کہ حضور جب تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر کر دیتے اور اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھتے کندھوں کے برابر یہ بحث پیچھے آ چکی ہے امام شافی کی ہاں کندھوں کے برابر ہے ہمارے یہاں کان کے برابر ہے ہاتھ اس طرح رکھے کہ ہاتھ کی پشت جو ہے وہ کندھے کے برابر ہو اور انگوٹھی کان کی لو کے پاس ہوں اور انگلیاں جو ہیں وہ کان کی محاذات اور اس کی برابری میں ہوں یہ تکبیر تحریمہ اور تکبیر باندھنے کا صحیح طریقہ ہے یوں کو بعض لوگ باندھتے ہیں بعض لوگ یوں باندھتے ہیں یوں بانتے ہیں یہ سب طریقے غلط ہیں صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں قبلے کی طرف انگلیاں ہوتی تھیں اور کان کے برابر ہوتی تھی اللہ اکبر یوں کہہ کر کے ہاتھ باندھتے تھے یہ طریقہ ہے آگے وہی دا رکھا نہیں بتائی ہے روکو میں جاتے تو اپنے دونوں گٹنوں کو اچھی طرح اپنے ہتھیلی سے پکڑتے تھے باغ لوگ روپے جاتے ہیں تو یہاں ران پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور ذرا سا جھکتے ہیں ذرا سا یہ ہی جھکتے ہیں اور ران پر ہاتھ ہوتے ہیں یعنی گھٹنے تک ان کے ہاتھ جاتے بھی نہیں ہے تو صرف لے جانا نہیں ہے بلکہ گھٹنے اچھی طرح پکڑنے ہیں گھٹنے اچھی طرح کب پکڑ سکیں گے جب پورا جھکیں گے جب پورا رکو ہوگا تب گھٹنے اچھی طرح پکڑ سکیں گے اور اگر ذرا سا جھکے تو گھٹنے نہیں پکڑ سکتے تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑتے تھے تم حسر و بلکہ اپنی کمر بھی تھوڑی جھکاتے تھے اور آگے سامنے جھک کر کے سجدا کرتے تھے مطلب یہ کہ اتنا جھکنا ہے کہ ایک لیول میں آ جائے کھڑا نہیں قیام کے قریب نہیں بلکہ جھکنا ہے آگے فیدار رفاس فقار ان مکان ہو جب سر اٹھاتے اور ہر من کا اپنی جگہ پہ آ جاتا ہر ہڈی اپنی جگہ پہنچ جاتی جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھتے ان انگلیوں کو پھیلاتے بھی نہیں اور سیدھا رکھتے تھے زمین پر اپنے حال پر رکھتے تھے اور وہ تخب البافی قبلہ اور اپنے پاؤں کی انگلیاں بھی ذرا سیوں پریس کر کے قبلہ کی طرف رکھتے تھے تاکہ انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہو جائیں فی دا جگہ سے دو رقط پر بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور دایا پاؤں کھڑا کر رہتے یہ اور جب اخیر رکت میں بیٹھتے تو اپنا یہ بایا پیر آگے کر دیتے اور دوسرا کھڑا کر دیتے اور اپنے مقعد کے اوپر بیٹھتے تھے یعنی تورک جیسے عورتیں بیٹھتی ہیں تو بایا پیر یوں نکال دیا دایا پیر بھی کھڑا کر دیا اور اپنے مکہ پر ایک طرف بیٹھ گئے یہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے تو امام بخاری نے اس باب میں دونوں حدیثیں پیش کی ہیں کہ دونوں روایتیں آئی ہیں اس لیے سمجھنی پڑتی ہے کہ امام بخاری کس طرح مائل ہیں آیا اس کے قائل ہیں یا اس کے قائل ہیں حدیثیں دونوں نقل کر دی ہیں بہرحال بخاری نے بیچ میں ایک حدیث نقل کی وکانت امدائی تجلی صفی سلاد یہاں جلسر رجول وکانت فقی ام دردہ نماز میں ایسے بیٹھتی تھیں جیسے مرد بیٹھتا ہے اور ام دردہ بڑی فقیحہ تھی یعنی اس سے آج کل کے غیر مقلد یہ استدلال کرتے ہیں کہ مرد کی نماز میں اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں سیم پڑھیں گی نماز بالکل ایک ہی طرح سے ہوگا یہاں تو حدیث صرف کتنی آئی ہے کہ بیٹھک میں کہ ام دردہ اس طرح بیٹھتی تھی جیسے مرد بیٹھتا ہے لیکن یہاں پہلا سوال تو یہ کہ امام بخاری کے کی مرد کیسے بیٹھے گا یہی یہ ہم فکس نہیں کر سکے امام بخاری اگر تور کے قائل ہیں تو اس کے معنی یہ کہ مرد بھی تور کرے اور عورت بھی تور کرے جیسے امام مالک کہتے ہیں تو پھر تو یہاں کوئی بحث ہوگی نہیں کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے نہیں ہمارے یہاں تو عورت تورک کرتی ہے مرد بھی تور سمجھیے کہ مرد تور کرتا ہے عورت بھی تورن امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے یہ جو کہا کہ امد دردہ مرد کی طرح بیٹھتی تھیں بڑی فقیہ تھی اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد جس طرح افتراش کرتا ہے ہمارے یہاں کہ بائیں پاؤں پہ بیٹھتا ہے دائیں پاؤں کھڑا کرتا ہے تو عورتیں بھی اسی طرح سے بیٹھیں گی یہ امام بخاری کی طرف اس کی نسبت کی اور گھروں میں عورتوں کو کہتے ہیں کہ عورتیں بھی اسی طرح بیٹھیں جس طرح مرد بیٹھتے ہیں لیکن یہ سمجھیے استقاد اس سے کرنا ٹھیک نہیں ہے غلط ہے بلکہ عورتوں کے بارے میں تورک جو ہے بہت سی روایت میں منقول ہے اس لیے کہ اس میں اس کے لیے سطر زیادہ ہے پردہ زیادہ ہے اور عورت کی نماز میں مرد کی نماز میں تقریباً بیس فرق ہیں ڈیفرنسز ہیں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں رکو کے بارے میں ق... اور سمجھیے کہ سجدہ کے بارے میں بیٹھک کے بارے میں سلام پھیرنے کے بارے میں باندھنے ہاتھ کہاں باندھنے اس بارے میں یہ مرد اور عورت کی نماز میں بہت سے فرق بیان کیے گئی ہیں اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم بیان کر دیں گے یہاں پر اس سے جو استعلال کرتے ہیں صرف ہم اتنا کہہ دیتے ہیں کہ علامہ عینی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ امود دردہ دو ہیں ایک امد دردہ صحابیہ ہیں جو بڑی ہیں اور سمجھیے کہ ان کا نام خیرہ ہے اور دوسری امود دردہ تابعیا ہیں چھوٹی ہیں ان کا نام ہوجیما ہے یعنی ابود دردا صحابی ہیں انہوں نے دو شادیاں کی تھیں اور دونوں بیویوں کا نام امود دردہ رکھا تھا ان کی ایک بیوی امود دردہ بڑی صحابیہ تھی دوسری چھوٹی بیوی تھی ان کی اس کا نام بھی امود دردہ لیکن وہ چھوٹی تھی بہت سمجھدار تھی اور وہ ان سے مسائل سیکھتی تھیں تو یہاں اول تو کانت امود دردہ میں کون سی امد درجہ مراد ہے اس میں شبہ ہو گیا اگر اس سے مراد صحابیہ ہے تو کسی حد تک استعل ہو سکتا ہے کہ ایک صحابیہ ایسا بیٹھا کرتی تھی لیکن اگر اس سے تابعیا مراد ہیں جو صحابیہ نہیں ہے تو یہ تو ان کا فیل تھا اور تابی کا فیل جو ہے استلاح میں پیش نہیں کیا جا سکتا است میں یا تو قرآن چاہیے یا حدیث چاہیے یا صحابی کا قول ہو تو ذرا اختیار کرتے ہیں تابعین کی باتیں آ جائیں تو امام ابو حنیفہ بھی تابعی ہیں تو پھر وہ وہاں اشتہار کریں گے وہاں بھیڑ ہوگی اگر وہ یوں اشتہار کریں تو امام ابو حنیفہ بھی اشتہاد کریں گے کیونکہ دونوں سیم لیول کے ہیں جیسے ہمارے زمانے میں کوئی مولوی مفتی اشتہار کرے تو ہم بھی اشتہار کریں گے کہ تو کون آ گئے ہم بھی اشتہار کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارا یہ مسئلہ ہے ہم یہ کہتے ہیں یہ تحقیق ہے تو حضرت امود دردہ اگر تابعیاں ہیں تو امام ابو حنیفہ بھی تابعین ہیں پھر ان کا استدلال ایک دوسرے کے مقابلے میں ا جائے گا تو امام بخاری قانت امم درجا تابعیہ کا استدلال پیش نہیں کر سکتے ہمارے مقابلے میں اور راجح یہی ہے قدینا یہی ہے کہ یہ امود درجا بڑی نہیں ہے صحابیاں نہیں ہیں ان سے بہت تھوڑی روایت منقول ہیں یہ چھوٹی امم درجا مراد ہے جو تابعیہ جتیں اور اسی لیے انہوں نے یہاں کہا وکانت فقیہتن کہ یہ فقیہات اگر صحابیاں ہوتی تو فقیہ کہنے کی کیا ضرورت تھی وہ تو صحابیاں کہے دیتے کافی ہوتا تو یہ چھوٹی امم درجا ہے کرتی تھی تو اس کو است کر کے جو عام سمجھیے پیش کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے دوسری روایت میں آیا ہے کہ عورت بیٹھک میں تورک لہذا عورت کرے گی اور مرد افتراش کرے گا تو یہ گویا کہ مرد اور عورت کی بیٹھک میں فرق ہے یا نہیں تو اس میں امام ابو حنیفا کہتے ہیں امام مالک کہتے ہیں فرق ہے اور امام شافی اور امام احمد کہتے ہیں فرق نہیں ہے ان کی یہاں سمجھئے کہ تور ہمارے یہاں خلاصہ یہ ہے کہ مرد بھی کی بیٹھک افتراش ہے اور عورت کی بیٹھک تورک ہے آگے جو ہے تشود کا جو حکم ہے واجب ہے یا نہیں اس کو امام بخاری بیان کر رہے ہیں بعد میں پڑھ لیں گے اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ شاء نیکسٹ ویک کو نہیں اس کے بعد والے ہفتے اگر اللہ پاک نے خیر وافیت سے واپس لے آئے پڑھ لیں گے انشاء اللہ سبحان دکھ نہ شد ال اللہ مربنا شکر شکر الرحمین رب يغفر وارحمه أن دخير الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل دا اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ونستغفرك ونسألك الطوبة أصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا فی النحول من یاد یار ہمراہ معاذ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی پوری پوری مغفرت بخش فرما اللہ ہم بہت گنہگار ہیں خطا کار ہیں سیاح کار ہیں مجرم ہیں مگر تیری بندے ہیں تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں اللہ ہم سب کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما ہماری پوری پوری مغفرت اور بخش فرما ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما گھروں پر جو مائیں بہنیں معذورین بیمار اس مبارک مجلس میں دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما ان کو بھی فرما کو رحمت خاصہ کا بھرپور حصہ فرما اللہ ہم سب کے سینوں کو حدیث پاک کے نور سے منور اور معمور فرما اللہ امام بخاری رحمت اللہ, کے صدق میں اللہ ہمارے تمام جائز مرادیں پوری فرما اللہ ان کے حدیث کے ذخیرے کے اللہ برکات اور انوارات سے ہم سب کو مالا مال فرما اللہ ہمارے یہاں اٹھنا بیٹھنا کہنا سننا جمع ہونا قبول فرما اللہ ہمارے ساتھ رحم اور کا معاملہ فرما یار پوری امت کی مفرت فرما پوری امت کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما ہدایت کی کو عام فرما ہم سب کو مکمل ہدایت نصیب فرما صلات استقامت سلا فرما ایمان کی حلاوت اور ذکر کی حالا اپنی عمارفت کے انواع سے ہمارے قلوب کو منور فرما اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق محبت نصیب فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچائیشق نصیب فرما سنتوں سے محبت عطا فرما سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے نوجوان نسلوں پر رحم فرما ان کے دینیمان حیا شرم عصمت عفت عزت ابرو کی حفاظت فرما ہمارے نوجوان لڑکیوں پر رحم فرما اللہ بے حیائی بے شرمی سے ان کی حفاظت فرما حیا شرم اور عصمت پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے نوجوان نسلوں کو پانچ وکی نمازوں کا اہتمام نصیب فرما تیرے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرما تیرا حق پہچاننے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما پوری امت کی حال پر رحم فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما بیماروں کو شفا عطا فرما مقروضوں کو قرضوں سے چھٹکا نصیف فرما بے اولادوں کو نیک صالح ندینہ اولاد نصیب فرما جن کے اولاد نافرمان ہو گئی نیک ادایت نصیب فرما ماں باپ کی محبت اور خدمت کا جذبہ نصیب فرما شادیوں میں آفو اور, اور خیر و کرم کا بے چاروں کو مظلوم سے نجات عطا فرما ظلم کا خاتمہ فرما امن اور چین سکون والے زندگی نصیب فرما اللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بھالا فرما اسلام کو پھر سے عزت قوت شوقت غلبہ نصیب فرما اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما ہمارے ساجد کی حفاظت فرما ہمارے مدارس کی حفاظت فرما ہمارے علماس الم شائق ال کی حفاظت فرما یارحم الرحمین پوری امت کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما مسجد اقسا کی حفاظت فرما بلاد مقدسہ کی حفاظت فرما بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما پاکستان کی حفاظت فرما وہاں کے مسلمانوں پر رحم فرما جو بےچارے پریشان حال ہیں اللہ بے گھر ہیں انہیں اچھا ٹھکانا نصیب فرما بھوکے پیاسے ہیں دانا پانی نصیب فرما اللہ بل زخمی ہیں یا اللہ بیمار ہیں علاج معالجے کا بندوبست فرما اللہ غربت اور مفلسی کے شکار ہیں اللہ ریسیشن اور کریڈٹ کنج کو دور فرما اللہ کھانے پینے کی اسباب کے اسباب اور خوراک کے اسباب مہیا فرما بھو پیاس سے حفاظت فرما بیماریوں سے حفاظت فرما ہر طرح سے رحم اور کرم کا معاملہ فرما ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو بھلائیاں مانگی ہیں وہ سب ہمیں نصیب فرما جن برائیوں سے ہمیں پناہ مانگی اپنی پناہ نصیب فرما ربان تسمی العلیم و تب علیہ الرحیم و صلی اللہ عملی سعید نام محمد والی واب سبحان ربک رب عزت عموم و سلام السلیم الحمد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چہل حدیث مشتمل بر صلاۃ السلام شیرِ قرآنی سلام الباد الفاع سلام الفاح الفاح